شریک میں شریک شریف شریک بان مقصود مناسب تحزیب شریک میرا شریق مسود تحزیز بیا شریف شریف بانے جو مخصوار کہ جب رہنا گردین فقارہ فدی رہا تو تناسب بنا ذکر ذو شفیع دے نہ شریق ذکر بغیر با شریق نہ ذکر ذو شفیع دے تو ظاہر کلا دا او بیت اعداد جبران کے ان فقار کے ابتدار شریق میں شریق برکت تناسب میں رہا تھا دی ظاہر ان تحیز و بے شریق نے فقار تار تعزیز التحیز بے شریق کو ظاہر یمانے ہوا خدا جان جاے جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشھادہ دا بہر مال کے داخل مال بھی ایک کے لا منقول کے غیر منقول ما اے کولے مال ان ندکساب بہر مال کی شرعی تقسیم نہیں شے بہ پیدا ہو قادر بزو تو نہ نہ دار کا اور شری میں دام اصل میں اختلاقید ایمان بخاریت نے شارہ کیا کہ کل پاچھلے بھی بھائنی یہ سرے خرص کی رضا شریکت پارا پر اسٹفاق شپاشتا اور اچھی پر شریک خرصی رضا شریکت پارا شپاشتا بھرشتا ہے رضا ہے نباری بھی کہ شریکت پارا پوچھتا ہے درہم شریکت پارا اور پر یہ شریک خرصی نگر درہم شریک شپا گوریشی اور دا حدیثنا داوارا ہوں گا اگر جانب نبیر صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ تبی کلی والے نمی اقسم دا سچ ثابت دا چو پھر شریک با شریک مہنے خرد کی اجنبی مہنے خرد کی نا حضی صلی اللہ چو پھر شریک تب کارا خرن مشتری شریک بیو کچھ دی زداد پر شامل زیاد باستی کرکی جنے شریک تب شریک تب شریک تب شریک خرد دی اب پھر شریک خرد دی زکا تجوید تے تجوید شفی سفر ذر اللہ د اجنبی داخل کہ مسئلے رانی سید بتایا ان کی وزن تو رسی اور داخل کی شریک دا فندو تو شریک دے وہ سر شریکی صاحب کا شراکت ثابت دے میں بنے مقصد ہو شج دے نے کہ تو امام بخاری نے ادا و جمهور مصنفار جدا جائے سن کھدا جو پر شاید بار کو صورت دے شراد نبی کریم دعاء صورت شراد شریک دو جائز د پریکن شو پھ چلن اراضیو کی اضی غیر مرضی کو روزی کرے سے حسید نے زیادہ مشا یو دے عبادت مشا عبادت مشا کے خلاف دے اخلاق سے سیوی نور میں کتاب میں عبادت دے راشی ابو میذ مشا کے اتفاق دے کہ دیکی دا جائن دا میں مہینہ شریف کی مقرز نہیں تم ایسے تے کرتے دا مقرز نہیں بے نہیں او با پیرا ردا بھی بے جہل تک نہ کوئی نہیں کہ کے شامل حیدکام تھا وقال لك لمال الى ننصبوا وجما من قلنا مر مقول ترجوا فمال الى منك فواب ترامل منك على الذري باب ان جاءنا سيدنا يدعي لك نري في قرشيا مسر شراط حضوري او بيت حضوري مبسوط ترجمہ دار شراط حضوري معناها کہ طافے چالی میری جماعہ دارا شواختی و باقی بیت حضوري مصادر کے تصہ وکیل نہیں کر رہے اور جماعہ دارا شکل ہوتے امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ درسی نے ظروف میں ظلال کی بین جائز دے رہے ہوں سیدہ آقا سیدے ہونے کے لحاظ سے نے کہ اجازت ہو کچھ رافذ بشی بارویں کے جہاز مختار المقال مختار المقال دار کے لیے جائز ہوئی شرائط گزوری بے گزوری جائز جعفری کن موکو اجازت کرے دے یہ چار برابر صرف شرائی جانت کو نافذ بشی علاوہ آقا کی وا کناガル کیدگار وا کازلگار کیا تم سری او, او یہو دمنظور اگے سرے او واسطے اور لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرے مگر ہمت طے کر دیا۔ بندہ دریم نے جواب دیا میں شاید میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شبہات جاری نہ تھے دریم نے جواب دیا فلاصل کی حدیث سے بھی ہے مصطلح بندہ ہمار سے کے مطلب احادث ہے دا مسل بوخاری اس طرح سے ہم نے رضیا غیر پدہ باندھ رہا نہیں سن بے ذال بے نا کہیں نہ شران نا کہیں نہ کو یہ پس غورش ہم یہاں تھا اپ نہیں رہنا دیکھنا بعد میں پڑےنا اگر میں نکلے اگر میں مجھ سے 323000 مسجد مقامات روان عطا وہ مادر بارا چلا گئے ظہروں بھی وار کسی پرار فان حدث عامر ان صدرت المرحب رب کرے تو بچے مال ہوگا تو اپنے زار بندا تھا وقال بعد البادر اول اللہ لا توصل بالامام صاحباں کے توسل میں دعائیں کیش دعائے توسل بالامام وقال بعد البادر اول اللہ بهذه اعمالی عمل نعمل مو اوہ انداز نار پیتر امام صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دا بہتر امام سے یہ ادنی کا دلی ابو عالی شیخانی کا برانی زماد و بلاران مورو بلارو بلاگان نحق بلاگان او خودتا فردو بار آزما عزب قائد زبوترن گرن وزیمی مستلی بارتا وصلمہ صحراء کفر آگر نسلونیمہ کلو گلو لڑا سممہ جی ونمہ خاطرین مرزیر آرم تو ارزمی باہر وار سممہ جی و بے بزر آرم کورتا فا احلیب مارمی مولن شاو سبگر بزیجیو او بون سمار آتی بہ ابوین اور اولاد میں مرہ عمر بتا پیغمبر صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم ثم استثنیت ابی او علی میں مذکور صدا با وثمان بان پر رحمانی نور و اہل بوقی پر رحمانی کی جو طالبات عامرہ جی پر رحمانی یہ امور کا وہ اعظم علو تھا تحت بستوں دے رقم حساب میں مزید جراں فورن ویزاحمانائے ما دی ان ذیشو اور فلاں و ذیشو حالات <سؤال> کرے تو ان وہ کہ زہما ما بعد میں وہ چیز کم دے دے را او کلاں بھی اورے درا شادور وعدہ دی بلا تلوی دو وہ سمیتے تزار ہوں عند درج لےرمان ذیشو تو اورے را باسلام اچھے والے زہما تو کو کو تو سنڑو سنڑے اس ابا چلے والے جما تہ کو فازا برامت زوزار گدا بی جی ودا بوما ہمیشو ذات ماتری کا گدا فرا سوال بارو دا درداویز کے محسبہ ران کے ذات کے جوڑے ودا بو وداوی طریقے تو کو بھو پورا فرا تو جو کو رالو مے شما دان دے مستر دا داو تیرے قدمو داوی در حتا طلال فجر تک کو تبارو سبارہ ترے ہوئی بے جکر پنت مے مار مار کر شاہ سے کشمیری رحمت اللہ علیہ سبھی سارے دا ن ن جس خدر آگا پر اللہ ان کونت تعلمو ، علم بشئی کے لئے تحقبت شئید ، علم بشئی اللہ علم بشئی اللہ تحقبت شئید ، و آدم علم اعبارت تیدن فرشید ساتھ کتاب علم کی داوی لدا حال الزمان مختلف جان صحابیتی نصر و مرکیشی تو خود این فارم ازار کاری ان کونت تعلمو انی فارد بزارک ارتغاوز ہے ایک و چری تو این ساتھ کتاب علم کی داوی متعاقب کی جمعات آتار کاری فخرج اننا فرجتن انا نے سے منگدار شان رجب سرے ہو کے فخرج اننا فرجتن وار سکی اسمانین ورا میں سماچین منگ اسمان رجب پر جانو درس کرتے دینن شان سنجا تو سالے وقال الرحمن وجد نبلتین شری مصال میں اللہ ان کونت تانین بخف بن سکرم دے مقام کی راضی تو کہ فدی حالت جنما بالا تو ان جان کو تو ہے مہم رات میں بلاد میں ما میں کرا میں نے کرا میں نے دیو سنا رہا تو سنا رہا تو عمرہ جمعہ جمعہ کرا نو کھڑے میں کاشہ میں حضور بن صاحب شان محبت سید زلالو کرا وقالت لا نشہن سے یہ کو مرام کا دے لا تلا ذالک منھا نشہ تن تو زاکا قربان جو ما منھا ذین زمانا حتا تو کیا میں سنا رہی جوڑ کے تے دیتا سن دی نارا سب دی نارا براڑی برا مقصد حاصل جی فزائد کیہ نما پشرو کو رسول داے کی حتا جما کا دس دی نارا مک نہ فرمات اپ بیان رجی ہا ہا جی کی نہ سما میں درجی میکی قالۃ تک اللہں مل دے ظنین وے رگا بلا تک سرقات اللہ بہکی نما تو خاتم خاتمات غفرنے مقات کہنا جو ترق پر قربان نہ تب تک ذل خاتم مما طوال <سؤال> فرضے بصارت الا <سؤال> بحقهم وحدو سنقاضی <سؤال> باجر وادی گرادی پحتاجت مختار سنا جو احتیاج وجنے دا خبر اتردا او کنے صدا کہنا سنا با جڑا سنا نا دیو بیدا ہمات دی حاجت وجنے دا تعالی کولو کار کرے علیو ہودا تو ثم ترقھا تربات نے میں تعریف ہو دلہ باجویات کی نہ جمع میں نہ کا شادہ وا ان کے مکہ میں ملک میں سلطان نور نے مینار اور خالص خالص استفاد اللہ یعنی و كنت و صلتھا في صماد الحرام نماز ہو با کے وہ باقی ہیں کون تتا دم ذک شذ راجے ستا با نے کی داوی دا خبر متحقق وی ان کو تتا نبی فاضل کے کا وا چہ حق مادہ کارنے سے دفاع رضا کا فخر جانا اور اللہ کے رسول دین اصرت ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صادق ہیں ہندو سے کہا اپلو کارہلا وقال اللہ نے کون تھا تم یہ استعارہ ہے کوئی سجا دوان ہیں ان مخوف من المسفال تو کوئی جما یہ نے ورا مسلمین فرق درو جو دی کی کوئی درومان ہے تجوارنا ذرا جوار تو دی کی اور باقی کو رس راج راجی اور جی ادیش جوار کو باقی جوار ذکر یادہ نہ نہ تو کی تاریخ اسرار نظریہ حق کا طالب بزرگوں کی طرف غور اسرار جوار نہ پاتے دو وان تمہارا پاپا لا پر حق نہ کم گانا انکار و خلاف کرنا فضا بازار گیو خدا او یہ عالم کہ نہ سڑی ملدر جواب دی نہ پامت الى ذالک الفرق ما فسد الفرقہ ذم متفذرات و ما کرت بشریت بقرم ورا اور ایا وامت اللہ کا تجیم مسل باب الاسر تو ابو تویر جمعنا واحنا لا شیرا برذنی دعنا بغیر سم تقریر وک نفاذ ہو کو دا جہ دا کا فرادی وامت اور ایا و طالب پر جان ثم جاء بقائنات اللہ حقیقی اور قدہ بندہ اور اپ حضرات اور بول تو ان طرف علاج بن بکر ہو رہا ہے الاغ نہ ہوا گا۔ اور ظالنت چپن کہہ دی بکا تستاجب مکر بن اللہ کو زانو تو کہ فرمایا مجھے قول سماع کا کا اللہ من کو دادی کا دا خاص بات رہا دے متارا او دے معمراتی بلتہ کی میداوی محاسات متارات محابات معامرات محاسات محاورت رکوتھی کا پھر ماہے جی دادی سمجھا کا کو تو جام باب و شیرہ والبی معلومین مابرہ سا شیرہ و دبا لما شکیل اسراع مطل و زندہ لحر کے صدام جائزے ناظرین کرواسے کر گئی انبی عثمان داکھو تری سواش قطفان دوسی اتتت سوا ناظرین زکی دیکھئے رازی اتت سوا اللہ اس کی سان عبد الرحمن بن ابی بقر قارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجا امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازراع بے مشرق مشعان ببر سر والا دادا غیمانا تاویر او مشاق ماء قبر صلوالا غوبت جان جنران بے اغطرمی راو سری گری سوک آجی را را را را را کری ویدارا اویدتا نبیل سلاسران بے آن او آتیتا دا دادا راو سری رادو سری بسرکی لبے آسران او قفت لکی را دیدن خرسی آتیتا بے آن او آتیتا راو ستارا گری لبے بے سیتوار بے آن او آتیتا مختلعا او قال ام حمزہ ذاتہ بذبانہ اے بدیر ہے اے بدرا نے قال قالا بن بیاہم ان ھا ما بتامر وسیدہ بھی کہا فالسلاموا و جاءتم سلمت القاب دارے جب مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافہ تو نے کی تفسیر سری الان کا شوق لے جو کم نقصان جہازہ غیظور لے جو کہ کون کا حال ہے دارے نباری کے غزرے و ہے وائی وقال النبي شو مخصو سرجما شاہدو شیرام اور اصل مقصود حدیث پڑی بانی ذکر گئی ثبوت تمنیق لیلکافر جیسا تمنیق جائز دے اور غلام بانی برازی رضی و جنہ داغر فارا پڑی کی صرفات جائزی زہتف پر حاصرہ دا ہمی پر حاصرہ اور بنورا معروبانی نبائی کی صرفات صرفات جائزی ربین شرہ پر حاصرہ اصل مقصد داری ثبوت تن بلکی لیلکافر آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دامانہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مانہ صلی اللہ الراقمی کتابت ہوگا مولا صفہ کلا مجریم انوری ترامیر ذرا میں او قجوری راولی یودہ ہدیاب پر صدقہ فاطمہ نامہ اے بے اسلام راول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کو بتاجت یہ یہودی بلاش کتابت کو کا کاتب تابع تفرید بخاری وقالو ادا تب وقالو فرن ظلمو ہو وہ اخر بدہات کا فرن اثر ظلم کرے کفار بدوانی لقد مجوسی ہم بہارات کی سرزمین موجود و پہ لحاظ رہا او تا دیو دیو دیو تا و و کا یہ جیوڑے رتو محبوب وہ نے مزمک تشبہار وچ دایا ہار ورلی اللہ کی راہ پر در راہبانوں پھٹے بالوں کا اے سارے طرح مدینانی جو اور دا مزنگ دا نام ہے تبوس کا وہاں پہ ہارا پٹول کو جو اسماں ساجر کو شے دماغ سمروا ہارا تے سبع تو جی سارے طرح مدینانی دا جلد جیت وصول دادی دا کو عاقلہ انسان فلاری جماہاں نو کرا خبر سے بلرہ صحیح ہو سب کیا مارک گٹن کیاہ اور پھر عمر فضائی کی حجاز پر آمد خبر جو اللہ <سؤال> نے اطلاع دی صدق منقری محنبوت نے ادرسالاسلام فلصالح پر انتظار کے قاضی دار الحجاز میں مدنی نہ بندکم دی حجاز میں مدرسے ولی بن اور سروانش قاضی برابر جو درس دعوی تو غلامہ الامر نکر فلزموا دعا فلکنا و كنا واجتہ بنا دم کر کو یہود لوادر کرا کے نواس اللہ رات سباب برابری طلب دید کے زل طلبائے او حضور واجب القراء حضر پروفیسر رضی المدنی بارے میں میں تین سٹی برابر سے مکتوب بھیجنے کی درخواست کی ہے جناب علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ میرے لیے سرور ہے فاعمانہ بھی تو کہ چلے مصطفیٰ کے ملنے کاذل صاحب نے جواب کہ میں مصطفیٰ کاذل صاحب نے بھی حضرت رضی اور کاتب کتابت کرنے کی تشریف کی تو ہمارا مزاج شدید خدایتی ہوئی بدوارے میں کیا مل مصطفیٰ کہ جو دل کامل تبلیغ کا سلمانچ تمل سے شو دا بہارتھر ذابی صلی اللہ علیہ وسلم رومی دیوی ذکر ہوا قلنا نما رومی دیوی کہ میں قران رومی دیوی پڑھا اور قابل انا عربی عبد الرحمان وابن اوثمان اور ابن علی کہ کو قرضے زرمن دونوں دنیا کی جو رومی دیوی کو میں شمار کیا ہوئی اوزی وزکوری میں آتا کراسطہ رسو ہے دواقی گروہ سارے ذکر بھی چھتے بے خلق کمیلے واپس کو گروہ میں خلق کمیلے واپس کو ہاں بے راور مکی مادمیتا مکیل مادمیتا مکیل مادمیتا زید میں جزان آگا آگا آگا آگا آگا دو تک تملی بلا کرے پوستہ اہب بلاد مرنو ہو ان کافیر و تندید کیوں بے بحث رہنا ہے تو جواب ہے سرمدی بندہ ہوگا ذات وقال الحياتی کروں قرار کی کو ثبوت ذکر کافیر بارے وجہ استدلال رہا تھا ثبوت ذکر کافیر وقال الله تعالى والله فاضلكم مع الابازین صرف اللہ پاک بان ساغر بدیاد کے مرمضان سے جو منہ کا کرے کافیر کرے کہ تندید داغی راضی بعض کرے بعض ملابازن بے تکی بعض اور بعض مر کی جداد کے بہو کی ہجرتوں کو ہجرت کی دیشی اہ مارے قوم منوں کا دیگہ بادشاہ نہ بچا اللہ ساتھ ہجرت کو میرے شام نہ خرید تو بازار میں مسلطا ورزا بیبی ورساوا نا دیہ بھائی لو بادشاہ تے بادشاہ نہ یا جبار سرکس بادشاہوں سے دنیا ظالم مری جو تاسف کاغ بچی کراچی ریموس نا پنت رہے ریموس او تبو جو نا ای یا من حاضر وتا دو تبو جو دا نا چه دا ساتھ ٹھک دا دا ساتھ کو دا تار ہوتی زبا خون دا ولید اڑے نتی وے چلے بادشاہ عادت نا نے ظالم کہ با خون و ذی کتم کو حضرت فاطمہ ودا نفاز مچاؤ دا پت یا دیو جنا چه جی بادشاہ قارون دا جلمہارو سے نکلا جے زو ظفر کا نکلا جے زو رذو جس داو مر دیو جنا دما پدین بار دی دما دا کرم جے درفاد حفاظت حفاظت کا پندا زگی داوی تو مر جائے دے ابی قریبی بکھا کرا وین او مبدا هندو سالوا قات فقالہ تو کل جی انتاب و وارثان و تو روزے تے درجن دے نوں کوئی تم داواں اسلام پر آ لو بدل سی ان ان الارض یذ مغرنجہ دا نا دین رہا اواز ظالم <سؤال> کا فقامہ نے ہارا فقامہ نے ربបត្តិ نے فقامت بدل ربات پر فقامت داود نے دا ہوتا سے کوون سنجی ہر بنا تو کو مومن صاحب کو سیدھے یوم وصلہ دین ہر مشکل انتظار کے بارے بہترین طریقہ عوض اومن دے ہر مشکل انتظار کے بارے اوزع او تو سے یہ لہذا تھا بعل کی میں موجود لہ چرے ما سیمانہے بتاو کہ امر سامانی اماں پن اوند پر فرض کرے ہر چانہ دے ن پر تاون ن فلاج سنت علی ان کا خدا کافر کو بابا موصلد کا کرے ساتھ کرنے ساتھ سب کو ہت اور وریشے بارے نے کہ سے مری نکلا کوئی سی اور فری سے ہوندی بیٹھے او ہت اور وریشے ماری نہ ہتا رکاں نے رچھی چت کل کر ہر دی حالت تے کرے بدل توالی ہتا ر لگا وچویں قال نے کہا ہے آپ کی طرف интерدری fateحوش سے اعنی MICHAEL اللہ لم یکگل وہ اس کے پیشنے کی teachers ، اوج دائع صرف اس پیشن س nahی مرک بی ghal framework میرے مسئل مویت BR فضل کس training iros پر سناچы تстро kindergarten میرے سفرتم قتل آئے لیکن نہیں اسی کی اطلاق ہے ان امروی کے ستر راتی میں امرویز کار تعلق اخیdı اس نے جب کا راتی مقام پدیشداحرت سو مکا میں میرا باسن پطرن رضی امر خدمت اقامت میذا باسن دلتا ہوا دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبا میں ان کو کامو بنا بھی کو دیر سوال ظفر جی امام اس کو نے صلوات بار چاوان گیاں پرادان فلاثنا کہ یہاں بر کافر پوتہ دیو دیشد مریلا حتار کذ بیذیہی یہت کو نے لتی لقد خر مشان میں کما نے قال ابو رحمان قال ابو سلمہ وقال ابو سلمہ رمور نے تکازا دی بارا میں مجھ ہی ہو بات ماں محرم داو کئی وہ نے مجھ ہی حق تعالی تو لا مجھے قدر قدر میں کون صرف الساجہ اور کس سال سفر کر ورنائے حاصل ہوئی وہ اندھا بادشاہ اے سلیمان مرتضیٰ فرجاط علیہ ابراہیم واپس دار ثروت میں دریمن استوا فات بتار وی بالکل شانتا ان اللہ کا وسل قادر بڑی خبر چاند درید کے کافے نے بارے کچھ میں درجے کافر اور حالت اد ہے کہ ناز سب کے کافے رب الملک و اندر سے اپ دم وریدتم او قادر و صدیقین ذا وریدہ بھی درجے کا ترجمہ تباس ترجمہ ترازو بے تحقیق 10 کچری ملک نے انور ویدتوری نے ویلے ماڑو ما چھئیو جت نا تہ کو پارو ملک راجی بو ایماو بانی او کو نا مارو بانی اکثر ذکر کئی چدا وریدہ ورلہ بادشاہ وریدہ اطاعت بیزوانی جی ادلے خدمت وار کا تذمر شیخ انور محمد بن چدا بادشاہ پر نور ہوا وہا کا مختار سامنے کیتمی جی تیزل بار کے سامنے کیشمی احمدی کری چدا بنت نبی تو دارت نور او داغ ریخاری کو استدار ہو بن تو لوٹ چالا خدمت گار ہو نہ کوئی نہیں ہے مزادہ پہسکاری داریدار جدا اور اللہ کے दास کا خادم دار رکھا ذک دارین تعبیر کرنی داخل خدمت گار قسمت کا ہے اللہ کا اور راجہ دار چدا ہے ویسے بھی آنی چاہیے ہاں مال مانیں پھو علماء نے بھی جو مارو حدیث سے سے پڑھا تھا کہ رکو اللہ نے یہاں دی وقت نے لگا ہے لے لے نا وہوں اونگ نیتا وی وقت اپنا رسول دماغوں عورتوں اور سمجھا بھی مقارن دماغ دماغ تھا اور اللہ نے دار قرہ کے تے تبریذ تھا دی وہ ری دارا فراش ابھی اند دماغ پر مکروشن مند کد اون گیدے مشاب بالقاب ثابلاتی عربی دار ایت تکندامت دے رہیا ولا قد ایلاگے رہو سانوں تو سب بغیر پاکا سجدہ روہی دے سامنے بھی دے زبان عربی کر دے فقال میں <متحدث> مایوس نہیں ان کی قضا و قضا لو پڑھنے مارے اس مارا تم نہ دو نماز تھی وہیں لے کو سب کا بدل کو وہ ہمداجے نے دعا کرے اللہ اکبر سب کو وجہ دار سماجے وجہ کو میرا جہال بتا عمر دے عربی اصرف اما گزرم شی وہ لیکن صرف تو وانا ثبیا بلا شوم ابو زال صحیح ما وقت کے داگے جو میں ذکر کروا تو تاسف مجل حال چے جہدی بلعام برزور ہو اوے تنت میرے واں سمکے طرح سمکے کی وجہ از یاد ما نے خبر نظر تصدیق نبی رحمت تقریبا معلوم ہا تصدیق جادل راضی اوے ہا جنہاں ابھی یمان اکبر نہ قائم نیسریہ پر نہ روتے نیس بھائی ان ہا حکیم نظام پر نہ اگر اعتقاد کھڑی ہو گا نا جس دلیل سے ثواب تو پوری خبر گا۔ اگر ملکی وہ اعتقاد ہے اسے دیکھیں کل معلوم ہے کہ من صاحب ثابت ہے اور اے تو امور اللہ خبرہ کما تھا کارومان کون کا تہنثو اوہ تہنثو کون کا تہنثو کہ ما بدر کبر گناہ در کا ہےمانے بار سفر راڈے کے بارے جاری تھے وہ دی چنل کل ما گناہ در پر سبقت ظاہر کارو مارے کم تو صدقہ یاداران تو گھر ہوا گناہ اور قدیانی تہمت ماران دا ما حقن ذو تا تہمت بیا تو گھر ہوا گناہ اور قدیانی پھر جائے زمانے جانتی ما دیر کار نہ کری دی اے بھی یہ تاقات سلہ رحمی اور قدی کی مسل زیادہ رضا مقبول کی تھری دین صلتیں دا بہا لا امور ہے تو امورت جما ما کون تو فاری زالید منافق زمار جا کے من صلتیں پہلوان شریف نے احسان اعلان و قلوان سرا درجہ وصلبہ ہم مجھے کریں کہ میں ازیر دے اللہ صرفات چاہیشو وصل کا ذنہ حد دیتی ہے کہ آج مزمانہ بارکتا ہے ایلی رسول اللہ حکیم اللہ حلالہ علیہ وسلم تعالی مجھے ہے اگر انتحقیق ذکر چکر اللہ حلالہ علیہ وسلم تعالی محرمی کی کہ آمال در قادر مقبول دی اسلام تعالی مجھے تاکری مخیلی حرام کی نصور سے برحال پر حلال دیتی ہے ایلی رسول اللہ حلالہ علیہ وسلم تعالی فرماتے ہیں نستعین جوما سلامۃ المکین وقدنا نام یامر بالعمل فی اللہ وسبا منصورہ تجوجی بحرمتنا جامع کاذل مقبول دی قرانی اسلام راوند وجد الاستعداد و سابقہ مارصہ جکم خیر دین حسن سبب دے استعداد صاحب صاحب کے اوپر دے نشاد دی دین اسلام و تعالی با سلامہ کا اور وہ سب عام سال کو بارے تنہ ما سبب دم استادی سنت رسرے جملہ میں شرعی لامقبول جی نا دا مدت کیا دریں علم شیخ انان ولہ عمر قدو आवाज کردے اصلل تو اصل دا تا اعظم راون پد تھا جیسے متراپس دا مارو سابق اوصرا انداماں لکھے اے طالب رسدا ماں ماں نے کوبر نے کہو برکار دی واجب اسلام کی وہ چیزیں اسلام کے ماں با اصل مریال آزاد سنن ذات کے نا. او تنور پر حال حال ہوتا ہے کہ اسلام نام چتی ثابت پروگرام صاحب تو میں خیر انتظار فرماد رسات تھے نصوت پرابھ کتنا دی نہیں زیادہ نہ ہماری نہیں یہ بتلان داملکادر چاملکادر بتان جو قدیم نام میں جواب قالت بکفر ملشی کہ مرج ملش بکربانی ہاکبے بکنا سد بکرا راشی بکربانی بے چتاماری کی نہیں بہمات نے جل فری نہیں کہ اسلام راول پہ اسلام حسنات بال تو یاد رہی حسنا